مسجدِ اسحاق میں آئیے سنیے دل سے ہو و نسطرہ من سرور انفسینہ من سی آت یا مالین میں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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مشيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيب میں مقلبن ہوں اوقا سورا نصیب مفروضہ معزز حاضرین آپ نے عنوان کے بانے سنا ہے کہ مسائل وراثت کا بیان ہے یہ مسئلہ وراثت ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب سا عنوان ہے لیکن اس کی اہمیت بڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ حکم دیا ہے کہ تم مسائل وراثت کو سیکھو کیونکہ یہ آدھا علم ہے اس کو آدھا علم اس لیے کہا گیا ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کے ہم دو حصے کرتے ہیں کچھ حصے ایسے ہیں جو زندگی میں ہمارے کام آتے ہیں شریعت کے جو دیگر مسائل احکام ہیں وہ ہماری زندگی میں کام آتے ہیں اور یہ مسائل وراثت ہمارے مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کام آتے ہیں یعنی زندگی کے دو حصے ہیں ایک مرنے سے پہلے اور ایک مرنے کے بعد جو مرنے سے پہلے مسائل ہمارے کام آتے ہیں وہ شریعت کے عام احکام ہیں اور جو مرنے کے بعد دن کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں وہ مسائل وراثت ہیں اس بنا پر اس کو نصف علم یا آدھا علم کہا گیا ہے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سب سے پہلا علم جس کو سینے سے اٹھا لیا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا لوگ ایک مسئلے میں جھگڑے میں گے اور اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ملے گا وراثت کے سلسلہ میں بھی ہمارا یہی حال ہے کہ ہم اپنے اٹکل سے اندازے سے اس کو حل کر لیتے ہیں صحیح عالم کے پاس جا کر اس کا حل کرنا یہ ہمارے موضوع سے خارج ہوتا ہے صحیح عالم تو ملتے بھی نہیں ہیں اگر کہیں مل جائے تو ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہوتی ہے اس بنا پر وراثت کے مسائل سیکھنا اور وراثت کو جاننا ہمارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم کسی قسم کے حقوق العباد میں کمی یا بیشی کا ارتقاب نہ کریں میرے بھائیوں اسلام ایک دین فطرت ہے اور انسان کی جو فطرتی خواہشات ہیں اس کا احترام کرتا ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی چیز کا مالک بنوں میں مکان کا مالک بنوں میں کسی دکان کا مالک بنوں میں کسی جائیداد کا مالک بنوں یہ انسان کی فطرت اس کی نیچر ہے اس کی خواہش ہے یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ حکومت کا ہے وہ قومی ملکیت ہے وہ حکومت ان کو کھانا مہیا کرے ان کو مکان مہیا کرے ان کو لباس مہیا کرے مہیا کرے یعنی کھانا رہائش پینا یہ حکومت ہے اور یہ حیوانوں کی طرح محنت مزدوری کر کے جو کچھ کمائے وہ حکومت کی ملکیت بن جائے یہ قومی ملکیت کا جو ہمارے ہاں ایشو ہے کچھ پارٹیاں اس کو پیش کرتے ہیں یہ دین اسلام نہیں ہے اسلام کی یہ نیچر یا فطرت نہیں ہے یہ اسلام یہ چاہتا ہے اس کی فطرت ہے انسان کا کوئی نہ کوئی کسی چیز کا مالک پھر انسانی تمدن جو ہے ترقی جو ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ یہ جو انسان کسی چیز کا مالک ہے نا وہ آگے منتقل ہو وہ اکیلا ہی اس پر سانپ بن کر نہ بیٹھ جائے وہ آگے منتقل ہوتی رہے یہ جو انسان کسی چیز کا مالک بنتا ہے وہ آگے جو انتقال منتقل ہوتی ہے اس کو ہم انتقال ملکیت کہتے ہیں کہ یہ ملکیت آگے نکلتی ہے آگے منتقل ہوتی ہے جو ملکیت آگے منتقل ہوتی ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اختیاری کہ انسان اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے اس کو آگے کسی کو دیتا ہے مالک بناتا ہے ایک غیر اختیاری ہے کہ اس میں انسان کا اختیار انسان کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے وہ آٹومیٹک خود بخود ہی آگے منتقل ہو جاتی ہے جو انسان اپنے اختیار سے کوئی چیز کسی کو دیتا ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ جو چیز کسی کو دیتا ہے اس کا وہ معاوضہ لے لیتا ہے آپ بازار میں جاتے ہیں وہ پیسے دے کر کوئی چیز خرید لیتے ہیں آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں آپ نے یہاں پلازے میں کوئی دکان لینی ہے آپ پیسے دیں اور اس کے مالک بنیں آپ نے کوئی پلاڑ لینا ہے آپ پیسے دے کر معاوضہ دے کر اس کے مالک بن سکتے ہیں یہ جو معاوضہ دے کر انتقالی ملکیت ہے اسے ہم خرید و فروخت کہتے ہیں ایک یہ ہے کہ بغیر معاوضے کے دیتا انسان اپنے ارادے سے ہے اپنے اختیار سے ہے لیکن اس میں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا ہے بغیر معاوضے کے وہ ملکیت آگے منتقل ہو جاتی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ وہ ملکیت جو اس کو ملی ہے نا وہ زندگی میں مل جائے میں اپنی زندگی میں کوئی چیز اپنے اختیار سے دیتا ہوں لیکن اس کا کوئی معاوضہ نہیں میں ہوں ہوتی زندگی میں ہے اپنے اختیار سے ہے یہ جو گفٹ ہے ہدیہ ہے تحفہ ہے یہ بغیر معاوضے کے ہوتا ہے لیکن زندگی میں ہوتا ہے زندگی کے بعد گفٹ کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے یہ تحفہ ہدیہ گفٹ اس کے احکام جو ہیں یہ بکینہ دین شریعت کا ایک حصہ ہیں اس کے احکام ہیں اس کی کوئی شرائط ہیں گفٹ کے تحفے کے کہ کیا اس کے حقوق ہیں کیا اس کے تقاضے دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد وہ منتقل ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ وسیعت ہے میں اپنے اختیار سے کوئی چیز کسی کے نام وسیعت کر جاتا ہوں لیکن وہ اس کو ملتی میرے مرنے کے بعد ہے اس کو وسیعت بولتے ہیں جو ہوتی اختیار سے ہے لیکن ملتی وہ زندگی کے بعد ہے اس کو وسیعت کہتے ہیں وسیعت کے بھی کچھ احکام ہیں کچھ شرائط ہے جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ وسیعت کے کیا احکام ہیں وسیعت کے کیا مسائل ہیں یہ کب کی جا سکتی ہے کب نہیں کی جا سکتی یہ آگے چل کر بیان کریں گے اور آخری قسم یہ ہے کہ جو بغیر اختیار کے بغیر ارادے کے کوئی چیز دوسرے کو مل جائے اس کا نام ہے وراثت وراثت جو ہوتی ہے نا یہ بغیر اختیار کے بغیر ارادے کے آگے دوسروں کو منتقل ہو جاتی ہے انسان پر جو ہی موت کی موت آتی ہے نا مرتے ہی اس کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ اس کے و کو منتقل ہو جاتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو اس کی جائیداد ہے آپ اس میں سے کسی کو حج نہیں کرا سکتے ہیں آپ اس میں سے کسی کو گفٹ نہیں دے سکتے ہیں آپ اس میں سے کسی کی مسجد نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ اب اس کی نہیں ہے اب اس کے و رسا کی ہے جو اس کی اولاد ہے جو اس کی بیوی ہے یا اس کا جو خامد مرنے والے مرنے والی کا خامت ہے اب اس کے ورثا کے نام منتقل ہو چکی ہے انتقال ملکیت کی یہ اقسام اور آخری قسم کو وراثت کہتے ہیں اب یہ وراثت جو ہے اسلام کے آغاز میں اس کا اور طریقہ تھا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ شروع اسلام میں انتقال ملکیت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں وسیعت کر جاتا تھا کہ میرے مال میں سے اتنا میرے باپ کو دیا جائے اتنا میری ماں کو دیا جائے اتنا میرے بیٹے کو اور اتنا میری بیوی کو دیا جائے یہ وسیعت کا قانون رائج تھا ابتداء اسلام میں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کوتبہ علی کم ادا وتبع تم پر یہ فرض کیا گیا ہے ان ترکہ خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین اگر وہ مال چھوڑ کر گیا ہے اپنے والدین کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے حقا علالمتقین یہ متقین پر فرض ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے میں باپ کو کتنا دے کے جا رہا ہوں ماں کو کتنا دے کے جا رہا ہوں بیٹے کا کتنا بہن کا کتنا بیٹی کا کتنا یہ پہلے فرض تھی لیکن وسیعت کرتے وقت انسان بعض اوقات کسی کو زیادہ دے جاتا کسی کو کام دے جاتا کسی کا حق مار جاتا یہ خود غرضی ہوتی ہے انسان میں اس خود غرضی کے لیے کسی کو زیادہ دے جاتا کسی کے حق تلفی کر جاتا اس کا اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ انخاف او استمن۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وسیعت کرنے والے نے جھکاؤ کیا کسی کی طرف جنف جنف کہتے ہیں جھکاؤ کر کے زیادہ دے جانا اثمن یا کسی کی حق تلفی کر گیا ہے تو تمہارا یہ فرض ہے فأصلح اس کی درستگی کر دو یہ نہیں ہے کہ وسیعت ایک پتھر پر لکیر ہے یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کے وسیعت کے اندر کو کمی بیشی ہے نہ تم اس کی اصلاح کر دو یہ پہلے اسلام میں یہ قانون تھا وسیت کا پھر اللہ تعالی نے اس وسیت کو منسوخ کر دیا ہے اب باقاعدہ اس کا ایک ضابطہ ہے ایک قانون ہے ایک لا ہے وہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے یو سی کم اللہ اولاد کر سین سے لے کر اس رکوع کے آخر تک صورت نساء کی آخری آیت میں اللہ تعالی نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں وراثت کے مسائل سے پہلے میں چند چیزیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے عام رائج ہیں لیکن وہ سنت کے حدیث کے شریعت کے خلاف ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت کسے کہتے ہیں عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ذہن ہے کہ وراثت وہ تقسیم ہوتی ہے جو ہمیں اپنے ماں باپ سے باپ دادا سے ملی ہو جو ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہونا ہم اس کو وراثت میں شامل نہیں کرتے ہیں یہ سرے سے غلط ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس جائیداد کو تقسیم کرنا ہے جو ہمیں اپنے باپ سے ملی ہے دادا سے ملی ہے اور جو ہم نے اپنی محنت سے کمائی ہے وہاں یہ ضابطہ نہیں جاری کیا جائے گا یہ غلط ہے اس انسان نے مرتے وقت جو کچھ چھوڑا ہے ترکہ جسے بولتے ہیں ترکہ کہتے ہیں جو اس نے چھوڑا ہو خواہ اس کو جائیداد ماں باپ سے ملی ہو یا اس نے محنت سے کمایا ہو وہ ساری کی ساری ہی قابل تقسیم ہوتی ہے اگر اس نے محنت کمائی ہے مزدوری کی ہے تاک کاروبار کیا ہے تجارت کی ہے اس نے محنت کر کے پلاٹ خرید لیے ہیں پلازے بنا لیے ہیں دکانیں بنا لیے ہیں اور مارکیٹیں بنا لیے ہیں وہ ساری کی ساری جائیداد ہے اور ساری کی ساری قابل تقسیم ہے <تصح> <تصح> پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کسی چیز کا سبب قائم کر جاتا ہے لیکن اس وقت اس کو چیز نہیں ملتی ہے زندگی میں وہ سبب قائم کر گیا لیکن زندگی میں اس کو وہ چیز ملی نہیں ہے مثلا گورنمنٹ نے ایک سکیم نکالی ہے کہ ہم اس نے کچھ پلاٹ دینے ہیں آپ نے بھی درخواست دے دی ہے پلاٹ کی وہ آپ کی زندگی میں قورا اندازی نہیں ہوئی ہے وہ آپ کی زندگی کے بعد کون اندازی ہوئی وہ آپ کا نام نکل آیا تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں چونکہ آپ کا نام نہیں نکلا تھا لہذا اس پلاٹ کو الگ کر دیں چونکہ اس پلاٹ کا جو سبب تھا نا درخواست دینا وہ آپ زندگی میں قائم کر گئے تھے اس لیے آپ کے مرنے کے بعد اگر پلاٹ آپ کے نام نکلا ہے تو وہ آپ کی وراثت میں وہ شامل کیا جائے گا انہوں نے اپنے کو رکھ لو آپ جس کا سبب دنیا میں قائم کر چکے تھے اور مرنے کے بعد وہ پلاٹ آپ کے نام نکلا ہے تو وہ بھی جائیداد میں شامل کیا جائے گا یہ ایک عام مثال دیکھ لیں کہ ایک آدمی نے جال لگایا ہے اور جال لگانے کے بعد وہ اس کا جو شکار ہے زندگی میں نہیں آیا اور زندگی کے بعد اس میں کچھ جال میں شکار پھنسا ہے تو وہ زندگی کے زندگی میں چونکہ اس کا سبب قائم کر گیا تھا جال لگانا وہ زندگی کے بعد اگر تے اس کے جال میں شکار آیا ہے تو اس کو ہم اس کی وراثت میں شامل کریں گے اس کی جائیداد میں شامل کریں گے کیونکہ اس کا سبب اپنی زندگی میں قائم کر گیا تھا یہ تو تھا ترکے کے بارے میں ہم کچھ اس سلسلہ میں افراد و تفرید کا شکار ہیں وہ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں میں اس ترکے کا مالک ہوں میں اسے جہاں چاہوں خرچ کر دوں میرے بھائی اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے نا یہ بطور امانت کے دیا ہے آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ میری یہ جو دکان ہے نا میں یہ اپنی بیوی کے نام کر جاتا ہوں جو فلاں مارکیٹ ہے وہ میں اپنے بیٹے کے نام کر دیتا ہوں یہ باپ کام نے یہ کام غلط کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے اس مال میں تم تصرف کرو ضروریات کی حد تک لیکن اس سے زیادہ کہ تم اس کو بندر بانٹ کر دو اپنی زندگی میں کہ یہ فلاں کو دے گیا یا وہ فلاں کو دے یہ غلط ایسا نہیں کیا جا سکتا نہ ہو سکتا ہے یا آپ یہ کر دیں کہ میں میرا کوئی رشتے دار تو ہے کوئی نہیں تو میں اپنے اس مکان کو یہ مسجد کے نام کر جاؤں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر آخرت کے فکر کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ میرا تو کوئی رشتداری نہیں ہے میرا یہ مکان ہے نا وہ مسجد والوں کو بلایا اور کہتے ہیں یہ میں آپ مسجد کے نام کر دیں یہ بھی غلط ہے مرنے والے کو یہ اختیار نہیں اللہ نے دیا ہے کہ وہ ساری کی ساری جہداد اللہ کی راہ میں دے جائے حضرت کا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہو جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اس خوشی میں میری جتنی بھی جائیداد ہے میں اللہ کی راہ میں دے جاؤں فرمایا کہ نہیں نہیں اللہ کی راہ میں دینے کی ساری اجازت نہیں ہے پھر انہوں نے نا خیبر میں جو ان کو مال نعمت ملا تھا نا حصہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیا یا ساری نہیں دی ہے لبابا بن منظر ایک صحابی ہیں ان کو انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا ہے میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے اس کو بھی قبول نہیں کیا ہے حضر سعد بن بکاس غزوائے فتح فتح مکہ کے موقع پر وہ بڑے بیمار ہو گئے بعض روایت میں حجت الودا کا ذکر آتا ہے تو وہ کہلنے گا کہ یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے وہ کھاتے پیتی ہے لیکن میری جداد بڑی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اللہ کی راہ میں دے جاؤں اپنے میں نہیں نہیں نہیں دے سکتے ہو یا رسول میری جداد ہے تو میں کیوں نہیں دے سکتا ہوں چلو ساری نہ ہی اس کے تین حصے کر لیتے ہیں دو حصے میں اللہ کی راہ میں دے جاتا ہوں ایک حصہ میں اپنے ورسہ کے لیے رکھ لیتا ہوں فرمایا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے پھر کہنے لگا چلو آتا اس کے دو حصے کر لیں ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں دے جاؤں اور ایک حصہ میں وارثوں کے لیے رکھ لوں فرمایا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ اس کی اجازت دیں کہ میں اس کے تین حصے کروں ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں دے جاؤں اور دو حصے وارثوں کے لیے چھوڑ دو فرمایا کہ چلو اس کی اجازت ہے وصول سو کثیر یہ بھی بہت زیادہ ہے تیسرا حصہ جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ہے چلو اس کی اجازت ہے یعنی اس کو نہ تین حصے کرے ایک حصہ آپ دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں یہ تو اللہ کی راہ میں دینے کی اجازت نہیں ہے تو آپ ساری جداد بیوی کے نام کر جائیں ساری جداد بیٹے کے نام کر جائیں ساری جد اپنے باپ کے نام کر دیں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ ساری جائیداد کسی کے نام کر کے اپنی آکبت کو خراب کر کے جا رہے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا اس کی کل جائیداد چھ غلام ہے اس نے سوچا یہ کہ میری یہ اپنی جداد ہے اس نے سارے کے سارے غلام بلائے اور کہا کہ ان الاحرار فی سبیل اللہ تم سب کے سب اللہ کے راہ میں آزاد ہو ان کو آزاد کر دیا موت آ گئی رسول اللہ وسلم کو اطلاع ملی آپ نے غسل کا حکم دیا کفن کا حکم دیا جنازہ پڑا اور قبرستان میں دفن کر دیا جب دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فلان شخص کا جنازہ پڑا ہے اس کا دفن کیا ہے ہم اس کے رشتہ دار ہیں ہمارا ان سے خونی رشتہ ہے تعلق داری اگر یہ دور کی ہے لیکن رشتہ دار ہے اس نے پتا کیا کیا جو اس کی جائیداد تھی نا وہ ساری کی ساری فی سے اللہ دے گیا ہے صحیح مسلم حدیث کی کتابیں ہیں نا ایک سیا کہتے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرنے والے کو کال لہو کو شدیدہ بہت برا بھلا کہا حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو انسان مر جائے نہ اس کے بارے میں حرف شکایت زبان پر نہ لایا کرو اچھی بات کہوں اس کے بارے میں لیکن وہ ایسا کام کر کے گیا تھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت برا بلا کہا کیا کہا صحیح یہ ابو دعود حدیث کی ایک کتاب ہے اس میں یہ الفاظ ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو علم تو من قبل ما صلی تو علیہ آبادا اگر مجھے اس کی اس حرکت کا پاتے علم ہو جاتا کہ وہ ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے گیا ہے اپنے رشتہ داروں کو محروم کر گیا ہے ان کو کچھ نہیں چھوڑ کر گیا تو میں اس کا جنازہ نہ پڑتا یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے میرے بھائی ذرا سوچیے ہم لوگ اپنی جائیداد کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ میری اپنی کمائی ہے میری اپنی جائیداد ہے میں اس میں جو چاہوں کروں کسی کو اس میں کوئی حق نہیں ہے یہ غلط ہے اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلے گی اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول اور ضابطہ دے دیا ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم ہونا ہے اچھا پھر امام احمد بن حنبل انہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے المسند تقریباً اٹھائیس ہزار احادیث ہے حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے وہ وہاں جو الفاظ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں آپ نے فرمایا لو علمنا من قبل ما يدفن فی مقابر اگر مجھے اس کی حرکت کا پہلے علم ہو جاتا اس نے اپنے رشتے داروں کو محروم کر کے اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے گیا ہے تو میں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا کتنی بڑی بات ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں یہ بندر پاٹ جو اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں یہ جی میرے بیٹے کے نام ہے یہ میں نے اپنی بیٹی کو دے دی میرا ایک دوست تھا اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی ایک بچی ہے اس اس کی وہ نے مجھے ایک دن بلایا کہنے لگا افسا میرا کوئی نرینہ بچہ تو ہے نہیں ہے میرے مرنے کے بعد اگر میری بیوی زندہ ہوئی تو آٹھواں حصہ اس کو ملے گا اور نصف حصہ میری بیٹی کو ملے گا تو باقی تو برا... بھائیوں نے لے جانے ہیں تو بھائیوں کا اس میں کیا حق ہے بھائیوں نے تو کوئی کمائی نہیں کی ہے نا تو میں کیوں نہ اپنی جائداد کو بیٹی کے نام کر دوں نوازوں کے نام کر دوں دماد کے نام کر دوں یہ میں اس کو سمجھایا میں نے کہا اللہ کے بندے شرح نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اس قانون کو ہاتھ میں لے کر جس طرح چاہیں تقسیم کر دیں اگر وہ بیوی بی زندہ رہی نا اس کو آٹھواں حصہ ملے گا اور آپ کی جو بیٹی ہے اس کو نصف ملے گا آپ کی جائیداد کے چوبیس حصے کیے جائیں گے اس میں سے آٹھواں حصہ تین حصے ملیں گے آپ کی بیوہ کو اور نصف جو بارہ حصے ہیں نا وہ ملیں گے آپ کی بیٹی کو بارہ جمع تین پندرہ یہ پندرہ حصے دینے کے بعد باقی جو نو حصے بچتے ہیں نا وہ آپ کے بھائیوں کو ملیں گے وہ کہتا ہےف صاحب یہ کیسے ہے کہ وہ نو ہی سے میرے بھائی کیوں لے جائیں محنت میری کمائی میری اور لے وہ, جائیں? وہ اللہ کا بندہ اسی طرح کیا اس نے اپنی زندگی میں کچھ جداد اپنی بیٹی کے نام کر دی کچھ جداد اپنے نوازوں کے نام کر دی کچھ جدا اپنے داماد کے نام کر دی اور اسی طرح وہ بندر بانٹ کر کے وہ چلا جاتا ہے میرے بھائیو آپ یہ بتائیں قبر میں بیٹی نے کام نہیں آنا ہے قبر کے اندر نواسوں نے کام نہیں آنا ہے قبر کے اندر بیوی نے کام نہیں آنا ہے تو ہم کیوں ایسا کام کریں جس سے ہماری قبر خراب ہو جائے اور ان کی دنیا بن جائے ایسا ہم کبھی نہ سوچیں آپ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو جائیداد کی تقسیم ہے نا میرے مرنے کے بعد کہیں فتنہ نہ بن جائے فتنہ تو بنتی ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تقسیم کر جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تقسیم کر دیں آپ کی جو جائیداد آپ دے دیں یہ میری بیوی کا اتنا حصہ ہے میرے بیٹوں کا اتنا ہے میری فلاں کا اتنا ہے زندگی میں نہیں یہ وراثت مرنے کے بعد ہے زندگی میں دینا یا اللہ کے قانون کو ہاتھ میں لینا ہے اگر آپ کو فتنے کا اندیشہ ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا یہ مختار خاص کسی کو مقرر کر جاتے ہیں یہ جائیداد کے بارے میں یہ مختار خاص ہے جی میں اس کو اپنا وکیل بنایا ہے جی جو اس کو تسک... آپ کسی کو مختار خاص مقرر کر دیں بھائی میرے مرنے کے بعد میری جو جائیداد ہے نا شرع کے مطابق آپ نے تقسیم کرنی ہے لڑائی جھگڑا کہاں سے ہو جائے گا آپ لڑائی جھگڑے کے یہ فرضی سا لڑائی جھگڑا آپ نے بنایا ہے اس لڑائی جھگڑے کا اور بھی طریقہ ختم کرنے کا ہو سکتا ہے آپ کسی کو مختار خاص بنا جائیں پکا اسٹام لکھ کر دے دیں میرے مرنے کے بعد شرع کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہے. اس, کا نقصان کیا ہے اس کا بھائی نقصان یہ ہے کہ وراثت میں حقدار وہ ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں آپ حقدار وہ ہوتا ہے جو موت کے وقت زندہ موجود ہو ایک آدمی صاحب جداد ہے اس کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے جو فوت ہونے والا بیٹا اس کی جداد سے محروم ہے اس کو نہیں کچھ ملتا ہے اس کی موجودگی میں وہ بیٹے زندہ ہیں وہ بیٹوں کو ملے گا جو محروم جو مرحوم بیٹا فوت ہو گیا ہے نا اس کو حصہ نہیں ملتا ہے تو وہ اگر دے جاتا ہے اپنی زندگی میں تقسیم کر گیا ہے اور زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ جائیداد دی ہے نا جو نہیں ملنی تھی یہ اس کو دے کر گیا نجائز دے کر گیا یہ زندگی میں آپ کبھی ہماقت نہ کریں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنے کی ایک تو یہ بھی نقصان ہوگا آپ جو تقسیم کر کے جائیں گے نا یہ اولاد جو آپ کا فرما بردار حکم مانتی ہیں نا وہ اس لیے مانتی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جائیداد ہے جب جائیداد آپ تقسیم کر دیں گے تو کوئی بھی آپ کو باپ کی بات کو ماننے والا نہیں ہوگا آپ دھکے کھائیں گے دردار کے نہ کسی نے آپ کو سنبھالنا ہے نہ کسی نے آپ کو پوچھنا ہے لہذا آپ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کی غلطی کبھی نہ کریں اچھا پھر جو ہم دیتے ہیں کسی کو وسیعت کر کے جاتے ہیں اس وسیعت کا بھی ضابطہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم کتنی جائیداد دینے کے مجاز ہیں اور کتنی جائیداد اللہ کی راہ میں یا کتنی جائیداد قابل تقسیم ہوتی ہے وہ ایک بڑا تین تہائی اگر آپ کی جائیداد ایک لاکھ ہے نا تو آپ تینتیس ہزار روپیہ جو ایک بڑا تین ہے وہ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں وسیعت کر سکتے ہیں پہلی تو یہ اس کی شرط ہے کہ ایک بڑا تین سے زیادہ نہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ وسیعت جو ہے نا آپ کے اس وارث کے لیے نہ ہو جس کو آپ کی جداد سے حصہ ملنا ہے یہ باپ کو آپ کے جدا سے حصہ ملتا ہے خامت کو جدا سے حصہ ملتا ہے بیوی کو جدا سے حصہ ملتا ہے بیٹے بیٹی کو جدا سے حصہ ملتا ہے ماں کو حصہ ملتا ہے ماں کے لیے وسیعت نجائز باپ کے لیے نجائز بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے خامت کے لیے بیوی کے لیے وسیعت نہیں ہے لا وسیع طالبار اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ حقہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے فلا وسیعت علیہ وارث, وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں ہے آپ یہ نہ کریں یہ میرا بیٹا ہے نا یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے دکان پہ بیٹھتا ہے محنت کرتا ہے آپ اپنی جداد میں سے ایک دکان اس کے نام کر دیں وسیعت کا یہ غلط ہے جو بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے وہ آپ پر احسان نہیں کرتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ باپ کا دست و بازو بنے باپ کے ساتھ کام کرے وہ اس کا ادر اس اللہ سے لینا ہے اگر آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس کا حق المحنت طے کر لیں کہ اس کا اتنا حق المحنت ہے وہ میرے ساتھ محنت کرتا ہے میں اس کو اتنا حق حق المحنت دینا چاہتا ہوں وہ معروف طریقے کے مطابق ہو وہ بھی بندر باہر نہیں ہونی چاہیے کہ چونکہ یہ میرے ساتھ کام کرتا ہے لہٰذا اس کو میں جتنا مرضی دے جاؤں یہ غلط ہوگا جو معروف طریقے کے مطابق حق المحنت ہے یا تو آپ کو اس کا ماہانہ مقرر کر دیں جس طرح ایک ملازم آپ نے رکھا ہوتا ہے آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں پچیس ہزار بیس ہزار پندرہ ہزار یا اس کے لیے آپ معروف طریقے کے مطابق اس کا کو حق المحنت اس کو دے دیں لیکن جائیداد میں سے کو اس کے نام کر جانا یہ غلط ہوگا یہ دو شرطیں اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جائیداد کسی نجائز کام کے لیے نہ ہو جو نجائز کام ہے اس کے لیے وصیت نہ کریں آپ کہ میرے مرنے کے بعد یہ مندر بنا دیا جائے میرے مرنے کے بعد گرجا بنا دیا جائے میرے مرنے کے بعد شراب نوشی کا اڈا بنا دیا جائے جوئے کا اڈا بنا دیا یہ نجائز کام کے لیے وصیت نہ کی جائے پھر سن لیں وصیت ایک بڑا تین سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وسیعت آپ کے جو وہ ہیں ہے ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے اور وسیعت کسی نجائز کام کے لیے نہیں ہونی چاہیے جب انسان پر موت آتی ہے تو مرنے کے فورن بعد ہی جائیداد قابل تقسیم نہیں ہوتی ہے انسان مر گیا ہے تو مرتے ہی ہم اس کی جائیداد کو تقسیم کر لیں اس کی جائیداد میں تین حقوق ہیں جب تک وہ حقوق ادا نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت جائیداد تقسیم نہیں ہوگی پہلا حق ہے پہلا حق یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن کا انتظام دفن کا انتظام بعض علاقے ایسے ہیں پاکستان میں تو نہیں ہیں باہر غیر ملک میں قبر کی جگہ خریدنا پڑتی ہے وہ قبر کے لیے جگہ خریدنا وہ اس کی جائیداد سے خریدی جائے گی اس کے غسل کے اخراجات اس کے کفن کے اخراجات اس کے دفن کے اخراجات وہ سارے کے سارے اس کے جو جائیداد ہے اس سے پورے کیے جائیں گے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے جو تجہیز و تکفین کے اخراجات ہیں وہ اس کی جائیداد سے پورے کیے جائیں گے دوسرا حق دوسرا حق یہ ہے کہ باپ کے ذمے جو قرضہ ہے باپ نے ڈھیروں جاد چھوڑی ہے لیکن قرضہ بھی اس کے ذمے ہے ایک یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ہمارے ہاں آپ نے جنازے پڑے ہوں گے نا جنازے پہ اعلان ہوتا ہے جی ہاں بھائی جس نے کوئی اس سے لینا دینا ہے نا ہم اس کے بیٹے ہیں ہم اس کے بھائی ہم سے رابطہ کر لیں ہم سے کوئی نہیں دیتا نہ کوئی کام کرتا ہے آپ اپنی زندگی میں یہ معاملہ صاف کر کے جائیں جو کہ قرضہ کسی کا دینا ہے تو دے کر جائیں اگر بالفرض فرض ایسا ہو جائے وہ زندگی میں صاف نہیں کر کے گیا کام تو یہ فرض ہے اولاد پر فرض ہے بھائیوں پر اس کی جائیداد میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے جتنا بھی قرض اگر ساری کسی جداد قرضے میں چلی جاتی تو چلی جائے میرا اپنا یہ مشاہدہ ہے زندگی کا کہ ایک والد فوت ہو گیا والد فوت ہونے کے بعد وہ ان کا کاروبار تھا یہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اس کے آگے جن سے اس نے مال خریدا تھا وہ کھاتے کھول کر سامنے آ کہ ہم نے آپ کے باپ سے اتنے پیسے لینے یہ اس کے سین ہیں اور یہ اس کا کھاتا ہے آپ دیکھ لیں چیک کر لیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے باپ نے آپ کے پیسے دینے ہیں لیکن آؤ ہمارے ساتھ قبرستان میں ہم تمہیں باپ کی قبر بتلا دیتے ہیں باپ کی قبر کو کھاڑو اس کو نکالو اس سے قرضہ وصول کر لو ہم نے تو ایک پیسہ بھی نہیں دینا یہ ہماری اولاد جس کو ہم یہ کالج کی تعلیم دیتے ہیں یونیورسٹی کی تعلیم دیتے ہیں جن کو ڈگریاں دلواتے ہیں نا یہ ڈگریاں جتنی بھی ہیں دنیاوی تعلیم کی یہ آپ کو اس پیٹ کے لیے تو کام کارآمد بن سکتی ہیں لیکن آپ کو صحیح انسان نہیں بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں ایسے بی سیوں واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ حقیقی بیٹے ہیں جو آج یہ کہتے ہیں کہ جاؤ میرے باپ کی قبر کو اکھاڑ کر اس کی میت کو نکالو اور اسے قرضہ وصول کر لو ہم نے تو اس کا قرضہ نہیں دینا جو پہلے تجہیز و تکفین کے اخراجات نکال کر اس کی جدا سے قرضہ ادا کیا جائے گا یہ دو حق ہیں اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس نے جو جہز وسیعت کی ہے نا اس وسیعت کو اس کی جدا سے پورا کیا جائے وہ ایک بڑا تین کسی مسجد کو دے کر گیا ہے کسی مدرسے کو دے کر گیا ہے یا کوئی نلکا لگوانے کے لیے کہہ گیا ہے یا کہیں فی سب اللہ دینے کے لیے کہہ گیا ہے نا یا اس کا کوئی یتیم پوتا ہے اس یا کوئی رشتے دار ہے جو اس کی جدا سے وارث نہیں ہے اس کے لیے یہ وسیعت کر گیا ہے اس کی وسیعت کو پورا کیا جائے تجہیز و تکفین قرضے کی ادائیگی وسیعت کا نفاذ کرنے کے بعد جو چیز بچے گی نا پھر ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایک بار مرتا ہے نا وہ چالو کاروبار چھوڑ کر جاتا ہے اب کاروبار میں جو پیسہ انویسٹمنٹ ہوا ہے جتنا بھی پیسہ لگا ہے نا وہ سارے کا سارا ترکہ بن جائے گا اس کا کاروبار بھی ترکہ ہے اس کاروبار سے جو پرافٹ آئے گا وہ بھی ترکے میں شامل ہوگا اب اس کاروبار چل رہا ہے اب دس سال کے بعد اس کو تقسیم کرتے وہ بڑا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے یہ تقسیم کرنی ہے اس وقت کے مطابق جب آپ فوت ہوا تھا اس وقت جو جائداد تھی نا اس کو میں نے تقسیم کرنا ہے یہ غلط ہے اس جائیداد سے جو پرافٹ ہوا ہے وہ اس جد میں شامل کیا جائے گا آپ نے کاروبار سے کوئی پلاٹ خریدے ہیں کوئی دکان بنائی ہے اس کے کاروبار سے جو پلازہ بنایا ہے اس پلازے میں اس دکان میں اس مارکیٹ میں سارے بہن بھائی شریک ہیں وہ اکیلا ایک آدمی شریک کو نہیں ہوگا کہ وہ اس پر سام بن کر بیٹھ جائے وہ جو صرف اس کو تقسیم کرے جو مرتے وقت چھوڑا تھا باقی کو تقسیم نہ کرے یہ غلط ہے میرے بھائیو یہ ہمارے معاشرے میں کچھ اونچ نیچ ایسی ہوتی ہے اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ ایک بیٹا ہے کچھ بیٹے ایک جیسے تو نہیں ہوتے ہیں نا کوئی فرما بردار ہے کچھ نافرمان فرمان ہے کچھ خدمت گزار ہوتے ہیں کچھ کھانے پینے والے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نافرمان ہے وہ جاتا ہے ارضی نویس کے پاس کہتا ہے کہ اس کے لیے نا استام لکھو میں نے اس کو اپنی منقولہ جدہ سے غیر منقولہ جدہ سے آک کر دیا ہے آک کا معنی یہ ہوتا ہے یہ میری جدہ سے وارث نہیں ہے یہ آک کر جانا یہ بہت بڑا جرم ہے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی نافرمان بیٹے کو اپنی جداد سے آگ کریں قانونی تحفظ کے لیے آپ لکھ دیں کہ میں اس کے کسی کردار کا ذمہ دار نہیں ہوں لیکن یہ کہ اس کو جداد سے محروم کر دیں یہ اللہ تعالی نے آپ کو حق نہیں دیا ہے وہ فرما بردار ہے تب نافرمان ہے تب اس کی جزا یا سزا اس نے اللہ کے پاس جا کر پانی ہے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اسے اپنی جدا سے محروم کر کے جائیں یہ آک نامے جو ہیں نا ان کی کوئی شری حیثیت نہیں ہے وراثت جو رکاوٹ چیزیں بنتی ہیں نا وہ چند ایک چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ بیٹے نے باپ کی زندگی میں اپنا دین بدل لیا وہ عیسائی ہو گیا ہے یہودی بن گیا ہے وہ ہندو بن گیا ہے وہ مرزائی قادیانی ہو گیا ہے وہ احمدی بن گیا ہے وہ دینی اسلام سے نکل گیا ہے تو وہ اس صورت میں خود بخود جائداد سے محروم ہو جاتا ہے آپ کو محروم محروم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لا یار سلومسلم کافر ول المسلم نہ کو مسلمان کسی کافر کا وارث بن سکتا ہے نہ کافر کسی مسلمان کا وارث بن سکتا ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ باپ نے نہ جائیداد لینے کے لیے بیٹے نے جائیداد لینے کے لیے باپ کو قتل کر دیا ہے القاتل لا کا قاتل وارث نہیں ہوگا وہ خود بخود جداد سے محروم ہو گیا ایک بھائی نے جداد کی خاطر اپنے بھائی کا سر قلم کر دیا ہے اس کو سزا اللہ نے دنیا میں یہ دی ہے وہ جداد کا وارث نہیں ہے القاتل لا یارس ایک ایک جو ہمارے ہاں نہیں ہے وہ ہے غلام وہ جنگی قیدی بن گیا کسی نے اس کو قید کر لیا ہے جنگی قیدی بن گیا غلام بن گیا ہے یہ اگرچہ از غلامی نہیں ہے بہار اسلام کے اندر غلامی بھی ایک رکاوٹ ہے جائیداد لینے سے یہ تین اسباب ہیں اس کے علاوہ انسان کو یہ حق نہیں ہے کسی نافرمان بیٹے کو اپنی جائیداد سے آک کر دے ایک یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے ہمارے ہاں بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ نہیں ہے اب اس کے دادے سے جداد اس کو حصہ بھی نہیں دیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مرنے والا دادا ہے نا اپنے یتیم پوتے کے لیے وصیت کر جائے کہ میری جداد کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ میں اپنے یتیم پوتے کو دے کر جاتا ہوں کیونکہ شرح طور پر میری جداد سے وہ بیٹوں کی موجودگی میں حقدار نہیں ہے وہ شریط اور پر حقدار نہیں ہے اس کو اس طرح اس کی تلافی کرے کہ اس کے حق میں وسیعت کر دے اگر وصیت کر کے نہیں گیا ہے ملکی قانون یہ ضیاء الحق یہ جنرل ایوب خان نے یہ بنایا تھا قاعدہ کہ مرنے کے بعد اگر اس کے یتیم نواسے ہیں پوتے ہیں اس کے باپ کے قیم کام کرے کیا جائے گا باپ جو مر گیا ہے اس کا حصہ ان کو منتقل کیا جائے گا اس وقت بھی علماء نے یہ کہا تھا اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ پوتا یتیم بیٹوں کی موجودگی میں حقدار نہیں ہے وہ بھائی وہ بیٹے اپنی مرضی سے اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں قانونی طور پر پاکستانی قانون تو شریح طور پر وہ حقدار نہیں ہیں امام بخاری نے ایک باب کیمپ کیا ہے, لا الابن ما لعبن یہ پوتا جو ہے بیٹے کی موجودگی میں حقدار نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہیں اس لیے میں نے ضروری خیال کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہمارے عام طور پر ذہن کے اندر آتی ہیں اس کو بیان کر دیا جائے اب جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ٹائم چونکہ محدود تھا تو وہ سوالات کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ لیں میں نے جو آپ سو موٹی موٹی باتیں تھیں وراثت کے بارے میں وہ آپ کو بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین